کہ سارے انسان اگلے جہان دی کوئی گل جوگے نہیں جب تک کہ اللہ دے نبی نہ سمجھا <تصفح> <تصفح> ایک گل تو پتہ لگ جبیا فرق کنا جیڑے اندھے نے وسیلے دی کوئی لوڑ نہیں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 پیگبر دا وسیلہ بھی ضروری نعرے نہ مار, مار گل چلن دو نعرے گاٹ رکھو وقت تھوڑا پہلی شا گل سمجھنا ہی فرق محسوس ہو گیا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 فطرت کے نظام کے مطابق میرے لفظ جنا جن جتنا فطرت کے نظام دے مطابق کو نا ضرورت محسوس فرمائی اللہ بہدرولہ شری درما اللہ کو نہ ضرورت محسوس فرمائی اللہ وحدرولہ شری دمانہ فرما اللہ داود لوہے موم کر چ سرکار ہاتھ سے چاہتے سن حضرت بنا لیں دے سن کے سوال لا غور کرنا ایک کام بھی اتو آیا لوہارا کم نہ سمجھایا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 اور گھاٹے تے نقصان یہ ہوئی وجہ ہے پاوے سائنس دانے نو چبلوں نہیں پتا لگ کم آج کرنے پائے آپ آب آنے پائے ترقی دے کل نقصان کی نکل گے وہ نا کل تے پھر اخبار پیس آ جاتی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 انہیں پلنگ خرید کر لیا انہیں آخنا یار دس دن ہی اک چمکنے چ جان گے اللہ دیا بندے گھر اگلا جہان یہ ہوں لاہگیر بنے چند دن کا اتے مسافر بنے تا و جو میں آئی تھیوں لاہوری چو کوئی سفر ملتان دا پیا کر دائی کوئی پندی دا پیا کر دائی ایویں ایک چوپ شہر دا چوپ شہر دا سفر بھی جاری چوپ شہروں میں جنا ہر شہر دینا قبرستان میں سوائے ایمان نردس ہو وہ شہر ہے تو کوئی نہ بولو تے صحیح نہ خدا دیا بن دیا ان جنا اے سفر پیا جان دائے جے رکھے گا فضول تے آیاشی دی دنیا پھر سواری جو گئی رہ گئی جگہ مرے گا اگان جان جو جوگا نہیں آنا پھر فرشتے دیکھے عذاب لے جان گے پھر یہ پچھتا گا رب نو آخے گا یا مولا مہربانی فرما میری تکھی ہوں کھیلی ہے मैं किधरे वापस गल दे मैं उतरी बगैर छत भी नहीं गुजारागा अल्ला फरमावेगा मेरे बंदे दसते उस वेले भी आए सी जे तू मेरे बंद इतमाद कर लो अज मेरे अगाल करने की लड़ नहीं सी अला फरमावेगा मेरा कानून नहीं बदलता मेरे बंद गल मैं रब की गल हूँ سڑکے جاوا مالا علی فرما نے آخر سب ملا یہ فرما نبی پاک سرکار تو حاصل کیا ہو جا دنیا نفے نقصان نبی کی نگاہ ویکھنا دے سنیا فرما نے اونیا مہما تلتا مہ فرمایا لوگی سوتے پینے جب مرن گے پھر جاگن گے توجہ نہیں کی سلطان فرما آر فی گلی آ مزید سمجھا موت دو کس میں کنیا ایک موت اختیاری ایک موت اس کیا مطلب ایک مجبوری دی ایک اپنے اختیار والی مجبوری دی ہر کسی آ مجبوری دی موت کیڑی ہے اسرائیل آیا تازی ہواراض ہونے ساتھ سیکن کی خیال ہے یہ تراری بھی آخر مجبوری والی بھی آخر جبری بھی آخر سمجھ آ گئی دوسری موت ہوے جی آپ اختیار آئے وہ کہڑی اپنے اندر دے نفس دیا خیشوں مار لینا اے موت بابے فرید ورگے آپ لو دتا ہجوری ورگے دے اللہ بندے سمجھ لے اور اگلے جہان دی گل یا جی اسرائیل کد کے پھر بندہ جا ویخ میں مر کے جا ویخنے آپ مر کے جا جاگ لے دا ہزیری جیسا دنیا چگ پہ وے وہ اتو ہی ویخ توجہ نہیں کی ہے وہ سد کے جان رات میں سبان گلوں سمیٹا سمیٹا گل اگان پھیلتی فیلتی پھیل جائے گی باوی ساری رات میں لگا رہا یہ موضوع نہیں مکنا میں میرے خیال سمیٹ کے کٹھا کر کے لایا توجہ ہے نا رکھو نہ سبحان اللہ غور فرما اللہ دیا بندے ایک فضول دنیا امام غزالی نے دسی اجی آ مگر پی گئے سان کوئی قبردار سامان ساڈے کول کوئی, دعنی کوئی نہیں کوئی حشر دا نہیں رب دا پتا نہیں نہت خانہ نہ میرے بٹھا دے میں ان دی جت کوئی نہیں ڈارو بن کے بیٹھے رہیں گے خبر سمجھ نہیں جنہوں دے دین دے دے پتا نہیں. حضور دے دین دے حقیقت دتا دے نہیں ان کی اگے جا کے رب اگے منہ وکھا رب دیا بندے آج اس فضول دنیا کے پیچھے پہ گئے ضرورت والی دے پے جی ہر سرکار سام سواری سواری رکھتے منزل نہ بڑا آپڑ جواری گور فرما اللہ سونے نے ایس دنیا دی سواری نو ایس دنیا دی ضرورت نو سانوں حکم فرمایا ضرورت تک رکھا جی ضرورت تک واسطے لاستے اللہ سونے نے اسکول بڑھائے آپس دندر بین کے اندر لین بہن کھے کرنے لہنا کہ میں زندگی کیں گزارنی جے کوئی فساد کر لگے اللہ نے سلا اتار دیتی خبردار کوئی کسی دا حق نہ مارے مار وہ زندگی آپس گزارن دی خاطر کی خاطر ایسا محتاج کنہ دے دنیا یاد رکھ لے واسطے مدینے دے تاج دار عربی منٹال غریب نواز تے اللہ نے تیس پارے کلام اتارے جسے لین دین کرنے نے جی کوئی جرم کر بیٹھے انہوں صدا کے میں دینی تاکہ حدوں کوئی نہ مدے پٹا کشتی دا کوئی جی توڑ لگے تے دے ہاتھ جا توڑ चंगे ना मुराद पूरी कश्ती जो गर्क हो टुकटा टूडा चा कर इस वास्ते फरमाया चोर चोरी करे ताकि पिछली बिरादरी पता लग जाए कि बोलियों टोंड बनता है مات نے کسی دند ٹپ دی کوشش کرو پھر برکت برقت میرے آقا نے فرمایا اپنے یار مکے تو چلے گا بندہ ملک شام تک جائے گا اللہ تو سوا کسے دا خطرہ کرے گا نہیں توجہ رکھ دا دور ور کوئی نہ ہوں سن معلوم ہویا آخرت سمجھن واسطے بھی کن دے محتاج بول تو سہی رب نو سمجھن واسطے بھی کن دے محتاج دنیا دے نفع نقصان نو سمجھن واسطے بھی کنہ دے محتاج تے آپس کٹھے واسطے بھی کنہ دے محتاج اس واسطے جب نبی پاک گئے صحابہ کرام نے جلالہ ہزار جلال بادل پڑیا سدیق بادشاہ پہلو پڑاؤ جڑے آسان کٹے دو ادرو کافر بھی ہیں منافق بھی ہیں اسا بھی ہیں کوئی تگڑے ایمان والے کوئی کمزور والے کوئی ایسا مزاج رکھ دے جڑا دوسرے میں تکلیف دا ہوں لہرا ایسا بندہ چل لو جیچے سارے لگ جا جا فساد دی کرے کوشش فٹا تروڑ کی سوچے کی کرو اے مقصد سی حضور سرکار دے صحابہ نے اپنا دین دے مطابق قرآن دے نبی دی شریعت دے مطابق دنیا دے نظام نو نا بادشاہ پہلو چنے جنازہ رسول اللہ دا بعد چھ پہ ہوں کی مطلب جنازے دی نماز مراد نہیں میں اصا پڑھنے حضور سرکار دے صحابہ درود پڑھنے سن مراد کفن دفن وہ مسلے بعد پہلو کی چنیا کیوں تاکہ پیچھے جڑے حضور سرکار گزر گئے جی آقا ساریاں تو اتنے سن تو ہر ایک دن دا حکم چلدا سی ہوں یہو جہ بہت چنو آقا دا بنے خلیفہ وہ آخ میں اپنا حکم نہیں چلاواں گا میں تو رسول دا چلاواں گا حضور دا حکم وے, فیر اسی سارے او دے حکم دے رویے پا بندو ہو سارا چوکی اکڑوالو سارے تو فضل دین نا لا سارا تو فضل شان والا جنہ بندہ نہ چنیا پھر ترتیب ہو گئی پھر فاروق آدم بن گئے پھر عثمان بن گئے پھر علی بن گئے پھر حسن بن گئے پھر وہ سرکار بن گئے رکھ خدا دیا بندیا اللہ بہاد شریق مولا نے اس انسان ہر شہ تحفظ دے کے آخرت دی فکر رکھن دی خاطر جڑا نظام دتا بھی ضروری ہے اس نظام دلاو حکمران بھی دیوار سمجھو اسلوے حکمران وی ضروری ہے جیڑی شاید چلاونی ہے وہ <نتحدث> ہے قرآن پھر جا چلا تے قرآن کے میزار والا کی خیال ہوں ایک بندہ کھوتا ریڑی بنتا ہے تو تمہوں پجاروں تے بٹھا دے چلا لے گا پجارو والے چکے ریل دے بٹھا دے چلا لے گا ریلے نو چکے جہاز سے بٹھا دے چلا رہے گا اسی واسطے جدو یزید آیا ہے نا تو امام حسین سمجھ گئے اللہ گیا اس کھوتے نوتیاں کا ہی پتا ہے اے رب دے قرآن دلائک چل نہیں حسین نے فرمایا میں خیر میں گل پہ کرنا جنوب حسین تیری میری گل تے نہیں آپ دے ہر کسی منی بچ کیونکہ او حسین سی آپ حسین نہیں ہے فرق ہے نا, جی؟ نا او کون سن ہاں آپ کون ہے حسین تے ہر کنجر منی بیٹھے <تصفح> پر انہ <اونا تصفح> و <ویکھیا ہے تصفح> کہ کسے <تصفح> اے کسی یہو جہ من بیٹھا جہاں منع خود ہی مصیبت میں پیا ہوا سبحان اللہ. اللہ خدا دے بندے گورن سمجھ لے ہن نظام اللہ دی عبادت اور معرفت والا دین دا نظام وہ چلنا ساری اس دنیا دا نظام اسلام دے مطابق ہوگی اے نظام چلتا بادشاہ چلاو اسلام دے مطابق ہو تے فیر اگا جا کے تے بندہ مطمئن ہو کے اپنی آخرت دی کمائی توا جہان دی کامیابی حاصل کر جبیا دن کا مقصد جنا خالی نماز پڑھائیں روزہ رکھائیں حج کرائیں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 یار رسول اللہ تحقیم اتحقیم تحقیم اتحقیم یعنی عدل والی دوستی ادل انصاف والی دوستی اللہ سارا کرد اللہ کسی دے ذرہ برابر ظلم زیادتی کر سکتا اتے ممکن ہی نہیں جدو ممکن نہیں تو ہوں سمجھ سادہ جیڑا بندہ دی اتباع چڈے پاوے وہ عوام چھویں حکام ہو پیڑ ہو ملا ہولے میں مولی کوئی جن امبیا کی تابے داری طریقہ چھڈیا سمجھ لے تے سلت مسلط ہو گئی یہ دنیا بھی اپنی اجاڑ لگا آخرت بھی اپنی اجاڑ لگا کیونکہ کامل نفع نقصان ہر شہ دی تول تولتے, او تولتے او دے دے او سمجھ دے جنوں اللہ سمجھ یا وہ سمجھد جنہوں اللہ سمجھا تو اوہ ہے نبی خدا دے پیغمبر خدا دے رسول خدا دے سمجھا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 कमली तरीके छड़िया ना सोने की तालीम रही ना का कानून रखे अपने को तहलीब तमदन घर च रखे ना कारोबार के तरीके उन्होंने शराबे मुताबिक रखे फिर हर बंदे का हाल वेख ले जे कोई गड्डी वाले घरों बहर निकल जाए اپنے ڈرائیور آلے لائسنس چیک کری کیوں؟ مراد کوئی بم نہ رکھ گیا گڈیا کرو سفر کہ ہر گاڑی کے ساتھ گن مین بیٹھا ہوا ہے. بیٹھ ہے؟ بیٹھا <laughs> <laughs> <پادلے> بیٹھا <laughs> <laughs> <laughs> میں پوچھتا ہوں اگر یہ زمانہ دن ب دن ترقی کو جا رہا ہے تو یہ اتنا پریشان آل کیوں ہے کیا تم پریشانی کو ترقی کر سکولی ڈنگل تمہیں اتنا نہیں پتا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 تو مدینے دے تاج دور کے دروازے تو ملتا اللہ دے قرآن تو ملتا اور جڑے آپ کھوتیا وگوں رہا ہا ہا سدکے جاوا یورپ میں ہر ہر چوالیس منٹ کے بعد ہر چھیالیس منٹ کے بعد یورپ میں عورت کے ساتھ جبری جنا ہوتا ہے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 کیسی ترکھی ہے؟ ہو گئے ابک پہلو چڑھا لئیے وہ ایک جب چڑائی ہے نا نفس دکھا سالی تو ہن سان ہر ایب مولوی چستا مولویا دا بیڑا گرک جائے یہاں دا تو پٹا ہی جائے آ جا قوم سولہ oh, سال ہو گئے اس قوم دی کھوتی بورڈی اور نہیں آدر سال ہو گئے نے لاہور در تے چھ سات سال ہو گئے اس سٹاپ کے وہ دنیا داروں او پرو فیسرو یہ جو ہر کسے نو للکار دا رہن دا ہے تیجے چھوٹ بول دا تے غلط گال کر ہے او ملہ تے پیرو کوئی گاہوی تے ہو جا کوئی دنال گالتے کھا سوڑے آ پر دنیا میں کبھی حق والوں کے سامنے کوئی نہ آ آسکا ہے نہ سکتا ہے نہ آسکے گا تو ای خبر ہر سگریٹ کی ڈبی پہ لکھا ہوتا ہے خبردار تمباکو نوشی صحت کے لیے لکھا ہو سگریٹ پین نال کنے چھٹاکا خون بدھ دے اپنی اقل شریف کا اتوں ہی چاہتا کہ اپنے خون کا دشمن سے بنیا بٹھا ہالے تیری اقل دا میں کی تو وزن میرے کر تقری مک گئی اور سب سے زیادہ سگریٹ کہاں پیتی جاتی ہے یورپ میں اچھا یہ شراب کی کرتا ہے اقل کھو لینا ہے جڑے نہیں جی وہ نا جی، جی، جی، جی، جو آدھی ہو جاتا ہے اس کو نشانی نہیں چڑھتا یا بکواس کرتا جنا جن مرضی بندہ آدھی ہو نا، پانی تھاں تھان شراب پیا ہو چٹ جی ہلکا کتا ہوں نا وہ او لہر اور کس نے چنگا پلا سیدھا لگا جائے گا ایک دم پھر لہر غالب ہوگی پھر آئے گا پھر کد دے پیچھے نش پائے گا کدی دے پیچھے نش پائے گا خدا دی قسم کر کے شرابی بندے بھی یہ ہوئی کام دے تو دے انداز ہوتے نا مراد پھر کوٹ کوٹ پینا ادھر ایم اندر جان تے سوتن اتر جان میں اگلے دن گیا ادھر ہلے منےسا جتے حلیب سے ہلا دن جس شہر اوتے اے دھد والے جس کارخانے والے کو برف لیندے نہ وہ میرا بےلی میرے یہ تکری اتر کرا ہے اس مندر سے آؤث آ مالک جہا وہ شرابی تشتی ہے میں تین اشر دساشر کرتے ہیں نام مراد کٹے کے بہ شراب پیتی سوتن اتر گئی ننگے ہو کے واہ نچے جناب نچے تو پھر ایک دوجے دیا لتان پڑ لی گر جی گل کر گے تو کوئی پتا نہیں لگنا کس لیے کا بینڈ پھر جائے پھر تیڑ بھی ایک کر دین اکل جیسی قیمتی تے خرٹ کی ساڑ دیے ہوں نال دسو یورپ سے سڈے ترقی والے بیلی یہاں دو نال سب کو زیادہ پیار کرنے میں جیڑا جا ہے پجاروں تے وہ ہے میری تا سٹے گی انہیں چیر نہیں پھرنا جنہ چیر گولڈ لیف نہ ہونے پھر جناب ایتھے رکھنا ہے گول بڑے حساب کا رکھنا وہ ارش خدا میرے آنگلیاں وہ نہ مراد اگ فرنا میری کینسر چکی پھرنا تے آ کر پھر عرش میں دا خدا انگل چل تے کلو گا نہیں ادھر شراب جہاں دی اپنی اقل ای حلیب دھ میں اتے گیا تو میں دسیا میں لیکن کڈیا میں کیا تے بندہ روئی نالے پانی پی لوے پر یہ کی کی ویچ پاؤ لائف بوئے سابون اے پا یہ اس کا نسخہ ہے کی لائف بوائے ساب نمبر ایک کاسٹک نمبر دو کھادا چار کھاد نمبر میں نے سات چیزاں گن کے سنائی انہیں جرمنی والا اتنے آیا چھ مہینے رہ کے گیا وہ بنا گیا چشتی چتی حیران ہونے ہاں بھی شہری لوگ جڑے یہ کیوں نہ اٹیک نہ مرنمان دسو سابن لائف بو بوئے لانتی بندہ کھا لوے لو تنا ہو کے بیٹھا چلو چوکھا لب جا کھان تے پیسے کٹھے کوئی پتہ نہیں نفا کہ چیز اچھے نقصان کہڑی شہر اچھے دشمن کون ہے سجن کون ہے ترقی کی ہے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 بڑھتی جائے گی بیماریاں بڑھتی جائیں گی اگر یہ تمام چیزیں ختم ہوں گی اسی وقت ہوں گی جب اللہ کے نبیوں کے بھیجے جانے کا مقصد پورا ہوگا وہ مقصد یہ ہے کہ کسی کافر کا تابے نہ بن زندگی ویسے گزار جیسے نبی گزارتے رہے ان کی تابے داری کر فر <تصح> ویک <سؤال> صحت آئی شان آئی مقام آئی سکون قرار کرار آئی دنیا تک ایزا ہی حفاظت تحفظ ملتا ہی ہر بندہ جتھے بیٹھا ہوئے گا پھر انہوں بما کا خطرہ نہیں ہو سکتا میں نوں سن کا خطرہ نہیں ہو سکتا جد میں سن دن میں آخری لے میں جا رہا پاپ پتم شری رستے چ گل ہو گئی میں نو بندے آخ گی آدھے اے وے یار آج ابھی فصل نہیں اسان تے تفری کرنے ہیں نہ مراد کیڑے تے سنڈیاں اور ود بھی اسان ادھر سپرے تیز رکھنے ہیں ادھر سنڈیاں ہو جاتی ہیں سرکار یہ کیڑے نہیں مر سکتے آؤ میں کیڑا نہیں مرتا اللہ کے بندہ ہوں جس اجتماع جس دے منہ سنے ہمارا شاس سے کوئی تعلق نہیں مجھے سمجھیا کاتل ہے تو دیل ہے ماب کا سیاست تعلق نہیں تہن پتا نہیں کہ دنیا چھٹے رہن کا انسان والا طریقہ سرائے نبی والی سیاست نہیں ان کافل دین سمجھی ہاں ووٹوں کی سیاست سے شیطان کا تعلق ہے لیکن محمد پاک کے قرآن کے نظام کی سیاست سے صدیق کا تعلق فاروق کا تعلق عثمان کا تعلق علی کا تعلق داتا اجموری کا تعلق خواجہ اجموری کا تعلق مہری کا تعلق ساری کائنات کے معاملوں کا تعلق اللہ! تقسیم اللہ! یہ ہے مقاصد نبوت جو آپ کے سامنے ہیں فقیر نے کچھ سمجھانے کی کوشش کی ہے سارے اللہ دزرگ ہی جانتے ہیں جہاں نے کتابہ لکھیا یا سڈے وہ فکیر جانتے ہیں جہاں نے, نے سانی تربیت کی کرو اللہ کروالا دے کے جوڑا سدکا بس این میں کل راجا جنگ بولنا ہے راتی میں دو گھنٹے جی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 نام مراد ہے تینوں ہر شہد کا پتا ہے باقی اتنا نہیں پتا تیری نماز کہدے پیچھے ہوتی ہے جی ہال تک اس قوم نہیں پتا لگ سکیا مولویا کورو پٹ چلے پھر وہ مسئلہ پوچھی کڑا نماز پچھے ہونے کے لیے پہلے عقیدے کا اتفاق چاہیے وہ عقید نہیں کیا میرتا اوا منہ ہے تیرا منہ تو نماز مر بڑے وہاں طاہر القادری کے مدرسے میں جو دربار بنا ہوا ہے سید طاہر الدین قادری کیا جی اللہ کے ولی گزرے ہیں چاند لوگ سمجھتے ہیں کہ طاہر القادری کے والد ہیں مینو اسلے پتا نہیں نہ میں انہوں نے دربار دفن کیا میں سا ریا مسئلہ سید الدین بغدادی رحمت اللہ سرکار تو آپ اس پاک دی اولاد نے سید نے ایسا ان درد کتوں بھی سلام ریا مسئلہ ولایت کا ولات جی وہ دل چ او رب ہی جاند ہے کیڑا ولی ہے او خاندان نہیں کئی سید چھ چھاک نے تے بابا عنایت قادری جیسا ہی ولی بنتے جی او ولی ہیں اللہ دے اولی من تے تے سید تے ضرور منسا تازیم سارا ود کرے کیونکہ حضور دے خاندان کی عزت ہر مومن مسلمان دے کرنی ہے فر رہے یہ ہماری مولا کہڑا کہڑی نے سمجھا, محوصول؟ محوصول؟ کیل سمجھا آ میرے مولا میری جان سونے آل آلہ! آلہ! کوئی سہارا